لقد رآ من آیات انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنے رب کی ایسی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا جو حد وصف سے باہر تھیں بعض کے نزدیک عظیم ترین نشانی سے مراد سبز کپڑا ہے جس نے افق کو ڈھانک رکھا تھا بعض کے نزدیک اس سے مراد جبرائیل ہیں جنہوں نے سبز لباس میں آسمان و زمین کی درمیانی مسافت کو ڈھانک رکھا تھا اور ان کے چھ سو پر تھے صحیح مسلم وغیرہ میں یہی تشریح آئی ہے اور دیگر مفسرین کی رائے ہے کہ القبرا آیات کی صفت ہے اور اس سے مراد اللہ کی وہ تمام عظیم ترین نشانیاں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سدرت المنتا کی طرف جاتے ہوئے اور وہاں سے لوٹتے ہوئے مشاہدہ کیا تھا